بسم الله نحمده ونصلي ونسلم نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدًا عبده ورسوله هذا ذا ان كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم شر أمور محدثاتها كل مرسة بدعة كل بدعة من ضلالة كل ضلالة الأمام الله ورسوله فقد نشد الأهتداء من الله ورسوله فقد الله بغضاء واللهم صل على محمد وعلى آل محمد لما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن كفر الله مبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد حانك لا علم لنا ما علمتنا إنك أنت رعليم الحكيم وبحرح لصدري ويشر لي أمري وحد اللقدة من لساني يفتره قولي فقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ باللہ من وقال تمہار برعزت نے مصور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے دا دا ایک آپ کے جوام کل ہے اگر اسلام کے فرمان ہے تو عزت کی طرف سے جوام الم دیے گئے ہیں بڑی یادیں اور معنے بات کرنا تو گرد ہے اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العرب پورے عرب میں سب سے بڑا فصیب اور بریل میں حالانکہ نہ آپ کوئی استاد ہے نہ کوئی شیخ ہے نہ کوئی مقدم ہے کہ ماہر اللہ کی توفیق ہے آپ کی نبوت کی صداقت کا ایک نشان ہے جوان میں سے آپ کا ایک فرمان بلکہ آپ کی پہلی دعوت دین اسلام کا پہلا پہران جو اپنی امت کو آپ نے دیا وہ اسی جان کا مرقع ہے آپ نے فرمایا تھا کہہ دو جاؤ آپ کی بہنی تقریر ہے اور پہلا بہران ہے جو مت کو دیا اور یہ اسی جامعیت پر قائم ہے اس میں پورا دستور حیات آپ نے بتا دیا حیات طیبہ یہ احساس آپ نے فراہم کر دی اور دستورِ کامل اپنی امت کو دے دیا بلکہ تفل فلاح پا جاؤ گے یہ بات ارشاد سربھا کر آپ نے اخروی فلاح اور کامیابیوں کو سمیٹ دیا اس جہاں کا اس جہاں کے ساتھ تعلق قائم کر دیا اور یہ بتا دیا پخروی فلاح کس چیز کے ساتھ مربوط ہے اور کس چیز کے ساتھ قائم اور منسلک ہے الہ رہا اللہ یہ کل حیات ہے اور ایک دست کامل ہے اور دفلے اس کی جزا ہے جو روب آخر حاصل ہوگی دنیا کی کامیابیاں بھی اس سے مربوط ہو سکتی ہیں جیسے بلبا ہے حیات سعیدہ ہے رزق کی فراوانی ہے صحت ہے مال و اولاد ہے یہ کامیابیاں بھی اس فلاح کے ذمے میں ایک اصل کامیابی آخرت کی ہے کیونکہ دنیا کی کامیابی حقیقی نہیں ہے ایک عارضی ہے اور یہ کامیابی حاصل نہ بھی ہوا ہو سکتا ہے دنیا کی زندگی غلامی میں کٹے مرض میں کٹے فقر میں کٹے زارا ہو سکتا ہے لیکن اور بھی نقصان برداشت نہیں ہو سکتا اس نقصان کا انسان کو تحمل نہیں ہو سکتا وہ ناقابل برداشت ہے سعود اللہ صلی اللہ کے حدیث ہے تاروکم حاوی جز ام من سرعیم جز ام من نار جہنم یہ دنیا کی آگ جو تم جنادے ہو کہ جہنم کی آگ کا سترمہ حصہ ہے گرمی اور تمازن کے جہنم کی آگ اس سے ستر گنا زیادہ گرم ہوگی جی. حرارت اور تمازت کا عالم یہ ہوگا ہم کا فرمان ہے نے جہنم کو ایک ہزار سال تک گرم کیا حتیٰ اس قدم سخت ہو گیا ایک ہزار سال تک گرم کیا اور یہ سرخ ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک کرایا اور یہ سیاہ ہو گئی اب وہاں سیاہی ہے تاریخی ہے اور شدت کی گرمی ہے جسے برداشت نہیں کیا جا سکے گا اس فلاح کو پانا بہت ضروری ہے وہاں کا کوئی خسارہ برداشت نہیں ہو سکے گا ع مکان کے عذاب کی ایک یہ بھی ہوگی انسان تو ہر جگہ سے آئے گی دائیں بائیں سے آئے گی آگے پیچھے سے آئے گی بلکہ قسم کے ایک ایک روئے سے آئے گی موت کی حولناکی کا مزہ ہر انسان رکھے گا صدر خاکم کی ایک حدیث کا متحم یہ ہے کہ وہ تکلیف کی شدت جو انسان کو چا کنی کے بعد محسوس ہوتی ہے اس تکلیف کا مقابلہ دنیا کی کوئی تکلیف نہیں کر سکتی حالانکہ دنیا میں بڑے بھیانک قسم کے عذاب موجود ہیں بڑے بڑے خطرناک تاجر سیل ہیں اور بڑے خطرناک عذاب ہیں سزائے ہیں لیکن سب کو جمع کر لیا جائے یہ جی سب مل کر بھی وہ سختی اور عذاب کا موابعہ نہیں کر سکیں گے جو انسان کو سکرات الموت میں اس وقت لاہر ہوتی ہے جب اس کی جان نکل رہی ہو اس انسان کا حال کیا ہوگا جسے قیامت کے جن جہنل کی آگ میں ہر ہر سے موت آئے گی یہ موت جو ایک ہی دفعہ دنیا میں آتی ہے جسم کے ایک ایک بال سے آئے گی فرق یہ ہے کہ دنیا میں جب یہ موت آئے گی تو پھر آخر انسان بھر جائے گا اس تکلیف کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن جہنم میں ہر طرف سے موت آئے گی میں یہ اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی کو برنے نہیں دوں گا اور یہ عذاب اس پر قائم رہے گا تاری رہے گا جسم میں جاری رہے گا اس حوالے کو کون برداشت کر سکتا ہے جہنم میں سب سے ہلکا شخص کو ہوگا جس کے دو پاؤں کے نیچے امداد صرف جہنم کی آگ کے دو کوئلے ڈال دے گا باقی سارا جسم محفوظ ہے صرف پو دلے دو کوئلے ہیں جہنم کے دماغ ہو اتنی اس کی ہولناک اور شدت ہوگی اس کا دماغ کیوں کھولے گا جیسے چولہے پر گھٹیا کا پانی کھولتا ہے وہاں تک بارہ کیسے داملے برداشت ہوگا تو اس فلاح کو حاصل کرنا پڑے گا جو پیارے دہم نے پہلی درمیت ہو کہ اس خبے کا اقرار کر لو اعتراف کر لو جس کو سمجھ لو اس کا علم حاصل کر لو یہ فلاح کا پروگرام ہے دنیا کی فلاح اور آخرت کی فلاح ہے آخرت کی فلاح حاصل کیے بغیر کوئی گزارا نہیں تو اس پروگرام کو اچھی طرح سمجھ لو قبول کر لوں یہ پوری زندگی کا دستور ہے طیب اور حیات سعیدہ کا منحج ہے بس ہر چیز پر ہر عمل پر اللہ تعالی کا نام ہو عبادت لا کے لائق کوئی نہیں ہے اگر کوئی ہے تو وہ باطل ہے اگر لوگوں نے بنا دیا تو وہ سب جھوٹ ہے سمئی تمہ تم باغان اگر کوئی نام ہے تو وہ, وہ نام ہے جو تم نے خود رکھے ہیں یا تمہارے آبا اشتا رکھے ہیں اللہ کی طرف سے کوئی برہان ان کی نہیں ہے پورے پورے پرانیس میں جب سے دادا ہو بخش ہو مشکل بشاہ ہو حاجت روا ہو تصویر ہو یہ نام تم نے خود بنا لی ہے اللہ کی طرف سے کوئی برحد نہیں بابود حق اللہ رب العزت رب العالمین اللہ وحدہ کا لہو ہے ہر عبادت اور زندگی کے ہر تصرف پر بحید کی چھاپ ہو اس عقیدہ ہوا کی مہر ہو یہ ہے ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد اللہ رب العزت کی ردا کی بنیاد حسن اللہ بہت بڑے داغی ہیں کے کےدے سے ان کے دور میں تصرا میں کوئی ان کا ہم پنا نہیں تھا بڑے بڑے صحابہ کا تلبود ان کو حاصل ہے بڑے بڑے صحابہ سے حدیث روایت کی ایک کنازے میں شریک تھے رزت نامی ایک شخص جس کی بیوی بہت ہو گئی تھی اس کی خبر کھوتی جا رہی ہے پسندگا بڑا ان پر تباہ کا رنگ تھا ان کے چہرے سے ہر وقت یوں محسوس ہوتا جیسے اللہ کے خوف سے رو رہے ان کے ذرا نظار دے کہ جب یہ کہیں سے آ رہے ہوتے یوں لگتا جیسے کسی کو دفن کر کے آ رہے بیٹھے ہوتے لگتا شاید ان کا بیٹا بہت ہو گیا اس کے افسوس میں بیٹھے ہوئے ایک مستقل. اللہ کے خشرت کی کہتی ہے رہے رہتے اس علاقے میں شریک تھے پرچھا تمہاری یہ بیوی ہے ہاں ہر تک ہاتھ نہیں تم بتا سکتے ہو اس نے آج کے اس دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی تمہیں اس کی تیاری کا علم ہے ابھی یہ کمر کی تنہائیوں کس برد کر جائے گی منٹی ڈال دی جائے گی اور یہ بڑا ایک موقع ہے کھڑی ہے وقت کے لیے اس کی کیا تیاری ہے اس تیاری کو ہر شخص دیکھے اور چیک کرے صحابی کے جنازے میں شامل تھے اس کی بھی قبر کھو جا رہی تھی اور پیارے محمد رسول اللہ الگ تشریف رواج سے بیٹھے ہوئے تھے اچانک بکار رسول اللہ بکار فرا۔ اچانک طبیع اسلام رو پڑے اور زندوں کے دار رو دیے آپ کے آنسوں سے خبر کی پٹی بھیگ گئی اور آپ نے ہاں اس گھر کی تیاری کر کے آنا یہ تیاری کرنا اور تیاری کو دیکھنا اور چیک کرتے رہنا ہماری ذمے داری ہے یہ ہماری شہادت کے لیے ضروری ہے ہماری فراغ کے لیے ضروری ہے یہی بات نسلی رحمۃ اللہ نے پوچھی نے اس گڑی کے لیے اور اس مفاد کے لیے آج کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے میری اللہ اللہ بیوی ستر سال سے اللہ کی توحید پر قائم ہے اور ہر روز کا ایک مکمل فہم کے ساتھ اور ایک مکمل عمل کے ساتھ اس کرنے کے تقادے پورے کرتے ہوئے یہ اس کا اصافہ ہے اور یہ اس کی تیاری ہے بڑی بہترین تیاری ہے اس سے افضل کوئی تیاری نہیں ہے دنیا میں سب سے مشکل کام عقیدے کی پاسبانی اور عقیدے کی حفاظت ہے اور توحید کا فہم بڑے بڑے لوگ اونچے اونچے نر بڑے بڑے عمل کرنے والے بڑے بڑے حلے لیکن انہیں توحید کا فہم حاصل نہیں ہے حساب کے لوگ میدان جہاد تک ٹوٹ جاتے ہیں لڑے کٹوا دیتے ہیں کرتے ہیں مرتے ہیں مرتے ہیں لیکن ان کے عقیدوں کو دیکھا جائے ان کو توحید کا فہم نہیں توحید کا احتمال نہیں دیگر چیزوں کا استعمال ہے لیکن توحید کی طرف توجہ نہیں ہے جبکہ پیارے دن پر محمد رسول والدین اپنی پہلی دعوت میں اس پروگرام کو حیا کیا کہ سرا اور کامیابی سعادت ایک وقتی جنت کا حصول دنیا میں ہر طرح کی عزت الفاظ علی آنا یہ اللہ کی توحید پر خائل ہے بولو لا بول اللہ تو ہر عمل توحید کے رنگ پر ہے اور توحید کی بنیاد پر ہے آج حج کا موسم ہے اور قربانی یہاں کی جائے گی اس کے ایام بالکل قریب ہے اور یہ سارے دین اسلام کے شاعر ہیں جن کے اساس عقیدہ توحید ہے یہ ہم موقع پر اگر ہم توحین کو سمجھیں عقیدے ان بنیادوں کو معلوم کریں یقین کر لیں یہ کامیابی کا سب سے ٹھوس پروگرام ہے کسی بندے کا آئندہ صافی ہو بات صاف ہو اور بنسی ملاوٹوں سے پاک ہو شرک کی پوری فرق بھی ہو اور توحین کی غیرت اس کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہو برعزت اس کی توحین کی برکت سے اس کے سارے بنا آپ کر سکتا ہے اللہ اس پر فاضر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ابن آدانہ نفرت کے ہے اگر یہ ساری زمین گناہوں سے بھر جائے لیکن گناہ ہو شرک نہ ہوا بہتر تو میں ساری زمین کو تیرے گناہوں سے پاک کرنے پر ناظر ہو میں صرف پاک کر دوں گا بلکہ اپنی نفرت اپنا فل اپنی رحمت کے خدانے بھر دوں گا پورے زمین میں. میں تجھے لوٹا دوں گا تم نے تو پوری زمین پیش کی تھی اپنی سیاہ کاریوں کے ساتھ میں تجھے لوٹا دوں گا اپنی رحمت کو اپنے فضل کے ساتھ شرط یہ ہے کہ تمبر علیز علی ناد و شفی سید کہ تیری ایک اور اس طرح ہو تو نے شرک نہ کیا توحید پر قائم رہا یہ توحید کا علم ہو توحید کی میڈم ہو کی کو جانتا ہو اس ہو،, ہو شہادت ہو زبان کے ساتھ بھی دل کے ساتھ بھی اور کسی نہ ہوا کر دوں گا میری توحید کی برکت سے یہ ایک احمد سب سے مقدم ہے اس کا اہتمام ضروری ہے خاص طور پر مواد میں شاعر ہم پر قائم ہو جو شاعر شاعر ہے تو حرین ہے بہن کے غور کریں کہ قربانی کس لیے ہے اس کے مشورہ رہی کی بنیادیں کیا ہیں قربانی کس کے لیے ہے کس کے نام پر ہے برین نہ فراد کی وہ اسم کی ہوتا یا کتنا بڑا اقرار ہے کیا کہ کہہ دیجیے اور دنیا کے سامنے اپنا عقیدہ بیان کر دیجیے یہ بیان صرف صحابہ کے لیے خاص نہیں ہے لیکن اپن بہت بر اس فرمان کا دخادہ یہ ہے کہ آپ کا یہ بیان رہتی دنیا تک ہر ایک کے لیے ہے قیامت کی دیواروں تک آخری پیدا ہونے والے انسان کے لیے ہے بتا دو آپ اپنا عقیدہ اپنا منہج منہج جی حیات دوسور حیات نے اللہ سولہ میری بات بدھوں کی اور میری مالی بات ہے اور یہ دو ہی طرح بدلی ہے, بدلی ہے. کی کچھ بدنی ہے کچھ مالی ہے بدری عبادت کی مثال نماز ہے روزہ ہے حج ہے حج مالی عبادت کی ہے قربانی مالی عبادت ہے دو ہی طرح کی عبادت ہوتی ہے بتا دیجئے کہ میری تمام بدری عبادت اور تمام مالی عبادت اس میں ساری عبادتیں آ پھر بھی کوئی چیز بچ جائے تو بتا دیں میری پوری زندگی پھر بھی کوئی چیز بچ ہے تو بتا دو میری موت بھی۔ رب الارمین کے لیے موت کے تعلق سے تو حقائق بھی پیار ہوتے ہیں موت کے منہ پہ بیٹھ کے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا اس سے ہمت ہی نہیں ہوتی ایک انتہائی ناول وقت ہے اپنے عقیدے کی سراخت کر دو کہ یہ بھی اللہ کے لیے ہے اگر غیر اللہ کا کوئی حصہ ہوتا تو کہیں کوئی استثناء آ جاتا ہے کوئی ذکر آ جاتا ہے لیکن نہیں یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے یہ فرمانہ شاعر کے ساتھ مربوط ہے سب اللہ برا روین کے لیے ہے تو ان میں پہ غور کیجیے اور توحید کی بنیادوں کو سمجھے اور پہچانے یہ سبا کا بڑا مضبوط پروگرام ہے یہ چھوٹا دیبت ہے جس کی پہچان ضروری ہے پر برپودہ ہیں اللہ الزرب السل کے مہمان پکا میں وہ فون کی شکل پہ پہنچ رہے ہیں ہیں دنیا بھر سے سب کا رخ اور دست اللہ کا گھر ہے ان مناسب کی ادائیگی ہے حج بیت اللہ ہے یہ اللہ کے مہمان ہیں ان کا ہر عمل رہی پر جو الفاظ ہے تلویا کے ایک ایک جملہ توہین کے دور سے ہے دبائیق دبائیق لا شریک اللہ, بل لا شریک اللہ کے سامنے آدمی کا اعتراض اپنے گنا لے کر اللہ کے گھر پہنچ چکے ہیں بخشوانے کے لیے پر بخشوانے کی بنیاد عقیدہ توحید ہے سب سے پہلے یہ اقرار اور رہے کہ اللہ شریف ہے نہ کوئی شریک نہیں ہے یہ بات صرف زبان پر نہ ہو بلکہ دل کے اندر بیٹھی ہو جاپئی ہو ایک ایک عمل ایک ایک کلمہ کسی کا ترجمان ہو انہی انتخابیات کی تکمیل کرنے والا ہو یہ کتنا عظیم کلمہ ہے اللہ کے سامنے اس کی توحید کا اقرار اور اس کے ہر شریک سے پاک ہونے کا احترام ہے یہ عظیم کا جمع اس عظیم شعرا کی ادائیگی میں دیا گیا جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے اصل احمد توحید ہی کی ہے لا شریک رکھنے کا کوئی شریک نہیں ہر شریک سے پاک ہے مبرہ ہے شریک کا قیدا رکھنا تو صرف ہے ساتھ کے بارے میں اس کے عجت کو اس کی طرف منسوخ کرنا ہے جو ہر حج سے پاک ہے ہم جس سے پاک ہے. اس کے لیے کمار کمال ہے کبر کبر ہے عظمت بھی عظمت ہے حمد بھی اسی کے لیے اور ہر قسم کی نعمت بھی اسی کی اور بادشاہ بھی اسی کی یہ تین گواہیاں ساری تعریفیں میرے لیے کتنی عظیم گواہی ہے کبھی اس گواہی کی حقیقت کو پہچانا آپ نے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے کسی تعریف کا اللہ کے سوا کوئی مستحد نہیں ہے کسی تاریخ کا اللہ کے سوا کوئی مستحد نہیں, ہے. کوئی نہیں ہے. جب کوئی مستحد نہیں ہے اپنی ذات میں صفات میں اپنے اخبار میں کوئی ہے اس کا کوئی فین اگر کسی مخلوق کو دے دو گے اس خیر کی حد تک وہ مخلوق تعریف کے مستحد بن جائے گی ساری تاریف اللہ کے لیے کہاں ہوئی اگر یہ کہہ دو کہ فراہ بھی عرب الب ہے تو اتنی تعریف اس فرا کے لئے ہو جائے گی اگر یہ کہہ کہ دو اس فرا بھی روزی دیتا ہے تو اتنی تعریف کا مسائل کو فناہ بھی ہو جائے گا یہاں کا بحب ہو گیا بحی درست ہو گئی حج کرو اور تربیت پڑھو کوئی فائدہ نہیں اتنے مبین سفر کا اتنی مشقتوں کا آخر اتنے فضائر کیوں ہے حج بیت اللہ کے رسول اللہ اعظم کا پردھان ہے من حج میرا گرفت اللہ سکھ رجا کے جانا بڑا ہو. جو اللہ کے گھر کا حج کرے اور کسی جسم و فجور کا ارتقاب نہ کرے اسلام قبول سے زندگی کے تمام گنا ماف ہو جاتے ہیں ہجرت کر دینے سے زندگی کے تمام گنا باپ ہو جاتے ہیں سویرا ہو یا کبھی طرح حج کر دینے سے تمام گنا ہو جاتے ہیں کہ بندہ چلتے پھرتے تو کا پرچار کر رہا ہے اور شرک سے بیداری کا اظہار کر رہا ہے لیکن اگر شرک کا پرسادن اس کے دل میں قائم ہے تو نہ کا اقرار کارآمد ہے نہ اس کا حج کار ہے نہ اس کے تربیت کارآمد ہے نہ اس کا بیت اللہ کا جواب کارآمد ہے نہ اس کے شفا پروا کی کارآمد ہے نہ کا محفوظ کارآمد ہے نہ کی حاضری کارآمد ہے نہ مداخم کارآمد ہے شفا اللہ کے گھر میں بھی حاصل نہیں ہوتی اور اپنا علاج بلّہ میں دراج نہیں کرتا کے گھر میں پہنچ چکا ہے وہاں بھی دادا دربار کے جسے اور وہاں بھی درباروں اور مندروں کے جسے بتائیے اس کا کون سا ہوگا شاگت کی ساز یہ ہے کہ ہم شاعر کے موقع پر اپنی توحید کو پہچانے کو یہ کلما کیوں دیا گیا تاکہ اس کے بعد چلتے چلتے یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور یہ ہے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں ایک رکن سے دوسرے رکن تک منتظر ہوتے ہیں وہ اما کو کہتے ہیں آپ کے دھیان سے رپورٹ میں جا رہے ہیں اما کہہ کہ سجے میں جا رہے ہیں اما ہو کر سجے اب تربیاں شروع کر دو پڑھتے رہو پرتے رہو تک جب تک بیت اللہ دکھائی نہ دے دے جب بیت اللہ دکھائی دے دیا امرا شروع کر رہے ہیں تب ترجیاں محبوب کر دو یہ ترقرات ہیں جوڑے کے ان میں فرد تربیے کے ساتھ جب ان کے ترفراد میں اللہ ابھر کا فرد تو اس فریق محمد افریق لال شریق الگ اندر بلک یا ہر قسم کے حمد تیرے لیے اور ہر قسم کے نیک تیرے لیے تیری سے تیرے حدر سے جو لوگ مسلم نگوں کو غیر اللہ کے نام تقسیم کرتے ہیں ان کا یہ تربیت کرنا حج کرنا کارآمد ہو سکتا ہے دار سے ملتی ہو اور وہ اس طرح اولاد کے حصول کے لیے ان درباروں میں جائیں اور شرم کاموں کے سجدے کریں وہ کس نئے اور فضل کے مستحب ہو سکتے ہیں جن کا عقیدہ اتنا ملحوس ہو کہ اپنی عورتوں کو بھیجیں اور وہاں بابا کے دربار پر ہنسوئی شرم گاہوں پر عورتوں کو بٹھائے کیا ان کا عقیدہ ہے یہ تو گٹر میں چلنے والے کیلوں سے بندر ہے کتنا اور بندر ہے مگر یہ سلادت موجود ہے تو ان کا حج کے لیے جانا تربیت بننا کیا کارن ہے مطلب؟ تو اس تربیت کی مانویت برغور کر کے آپ پہچانے کہ ہم سے مسلو کیا ہے ہر قسم نعمت اللہ کے لئے ہے رسول اللہ سوف کرتے ہیں. وہ کتنے کھاکے کا سوضا کر رہے ہیں بربادے کی رات پر کانسر ہیں جب یہ ترویہ ہمیں جرس دیتا ہے جہاں جس کے لیلک اللہ کی طرف سے تمہیں جو خوشی حاصل ہو مصررت حاصل ہو اس کو اللہ کی طرف سوف کرو الحمدللہ کہو اللہ کا عمر کہو اللہ کی آدھا کہو اللہ کی دیل کہو یہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں خوشی ہوئی کہ آپ کی دعا سے حاصل ہوئے کہ یہاں بھی اللہ کا نہیں لیتے آپ کی دعا جمرے پر انتظار کرتے ہیں پہلی بات یہ کہ اللہ کا نام کیوں نہیں لیا خان کے کائنات کی نہیں لیا یہ ایک تعلمی ہے دوسری بات یہ کہ کیا آپ کا علم ہے کیا آپ کی دعا سے یہ چیز ملی اور یہ, یہ, یہ فیکٹری یہ دولت یہ رزم آپ کی دعا سے ملی اس میں آپ کو بتایا اللہ کی طرف یہ خبر ہے ایک لوگوں سے دعا کا کہا جا سکتا ہے لیکن اپنی امور کے تعلق سے فیصلہ قابل کر دینا یہ چیز آپ کی دعا سے ملی ہے اس کی کیا بران اس کی صداقت آپ کیسے ثابت کریں گے تو کیوں اس موقع پر کوئی کہا جائے جو آپ کے ایمان میں کی پیدا کرتے اور آپ کے ایمان میں نکھار پیدا کرتے عما منفارہ مجرم کے فبرندہ تو مون دکھا سوج چلو بارش کا اترتا سے بھی کبھی اپنی خواہ سے نہیں بولے گا جب بھی بولے گا ہماری دہی سے بولے گا کیونکہ ہمارے شریر ہمارے جمبر کے ہاتھ بھی نہیں یہ بھی ہمارے ہاتھ بھی. حالانکہ میرے لو یہ سلاح کر لو اب حج ہو اسی کے ساتھ مربوط ہے قربانی ہو اسی کے ساتھ مربوط ہے فصول کی قدر ہے نماز پڑھو کس کے لیے اپنے رب کے لیے اور قربانی دو کس کے لیے اپنے رب کے لیے بلکہ ایسے مواد پر ہم یہ کوشش یہ دیکسب قصبے کھانے کے بہت سے اسباب ہیں بہت سے متاثر ایک مقصد یہ کہ بات کو موقب کرنا کرام میں زور پیدا کرنا دوسری چیز کی دوسرے سبب یہ مقصد یہ کہ اس چیز کی کسبت لوگوں کے ساتھ کھولنا یہ تین تو سار دن ہے ان دن ہے کسی دن کا عمل ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ بہتر زیادہ تین بھی نہیں ہے زیادہ بابو نہیں ہے سب سے زیادہ بحبوب اور تین بھی اور اصل رالا ان دس دنوں کے یہ ان دنوں کی عظمت اللہ پر کسم کھا کر پیار کر اور پیارے دنوں پر ان دس دنوں کی حقیقت بہت دل کا عمل جتنا اللہ کا محبوب ہے کسی اور دن کا امر محبوب نہیں ہے ان دس دنوں کے عمل کے ذریعے بندہ جتنے طرح جات اور بنا حاصل کر سکتا ہے اتنے کسی اور دن حاصل نہیں کر سکتا جتنا اللہ کا گروپ پا سکتا ہے اتنا کسی اور دن گروپ نہیں پا سکتا یہ دس دن جن کی اس حقیقت کو وادہ کیا گیا اور حصرت کو بیان کیا گیا وقت ہو چکا میں بات سمیٹتے ہوئے آپ کو دعوت دوں گا اپنے آپ کو بھی کہ ان دس دنوں نے سب سے وقت برآمد سب سے وقت کے احمدیز ہے تو کسرت سے تحریر کرو اور کثرت سے تقریر کہو اور تحمید کرو تحریر کا میرا زائدہ کہنا